دوستو قصہ تسلیم سیدنا یوسف, علیہ تسلیم یوسف شریف کی روشنی دن دن اپنے تسلسل دنال جاری ہے اس اٹھویں قسط کے اندر میں جناب سامنے پچھلی دفعہ جس گل سے اپنے گفتگو کلام روکیا چلانا چاہتا بات باتیں بیان کی جناب بھی پوری توجہ فرماؤ گے کہ جدو مصر دن در چرچا ہوا نہ پکڑائیا یوسف علیہ سلا تو اسلام سرکار جدو سامنے تشریف لے کے آئے قرآن مجید فرمان لیا اکبر فلم رہو اکبر نہ ہوتا لا شا مہازیا فرشت پوری توجہ بات نو سماعت فرمانا یہ جی آیت شریف, آئی آئی شریف آئی میں پڑھی ہے نا اس آیت شریف بھی ایک تفسیر تے او ہے جن میں پچھلی دفعہ بیان کر دی اور اس لیے ایک ہور بھی تفسیر ہے اس تفسیر تم اپنے گالدہ آغاز کرنا چاہتا اکتے ہیں نا بی, بی نے گلنگ کی تیاں بھی آ جی زلخ ہے یہ تو غلام رہ گئی ہیں ایک تفسیر میں جی پچھلی دفعہ بیان کر ہیں اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے تو ساتھ جاگ دے بیٹھے ہو نا اس کی ایک بھی ہے کہ وہ جہیا بیبیاں سن نہ جیبیاں سنبیاں گل یہ زلخا سان سمجھ نہیں لگتی تیرے ورگی شہزادی ہو بندہ قابو بچ آئے اگر جی یوسف کا ٹکرا سڈے ہو جاتا نا یہ چٹکیاں کام اے میں دوسری تفسیر پیش کر رہا کہ بیبیا نے جہاں گلان کی گلا یہ کی ہو سن... جوان مرد تری جیسی عورت اپنے گرفت قابو نہ لیا سکے جی ماں یوسف چڑھ جا سا ہوں چٹکیاں کے پس جناب چلو ٹھیک ہے بڑی ہی باریک بات سمجھ والے اس گل سمجھ گے کئی گلا مزید کھولنا مناسب نہیں ہوتا بندہ اپنے ذوق نہ ہی سمجھ آتا ہے توجہ یہ جڑیاں چھری سن نا چوریاں دوسری تفصیل کے مطابق یہ جہاں چھری سن نہ چرییاں یہ کٹن واسطے نہیں سن یہ آدھا فن چلانے سو بھی کوئی من موہنی سورت میری گل میں خاص گل کرنا چاہتا جدو ترو لفظ بری جاننا جان، جان، جان، جان، جان، جان، جان، جان سا گزارا نہیں ہے تیرے تیر بغیر جے تو جی تل توجہ نہ کی مڑ آسان جان دے بٹھاں گے تہوار ہے یا نہیں پکائے اتنا صوفی بزرگ نہیں بننا چاہیے منصل بات نہیں ہے جدو اج دی گل آ جاوے نا بندے بڑی دھوکھا کھا جاتے میں سکنا مگر میںناب نا ض سوری دل کش منمونی ہوگوں محبت دا اظہار پیار پان گر ویخا گزارا کوئی نہیں بس ایل بڑے بڑی چڑی میں بڑے بڑے پکے بدے نام لے لے دس سکنا ایسی تھانے آ کے ڈول جا یار کی کٹیا سن ایک فن چلایا یوسف ویخ جی تلجہ کی دا پہاڑ سی آگے تس سنو گا حیران ہو جا سو بیبیاں پورا فن چلا کے اخیر اک کے آٹیا مہاجا اے یہ بشر بشر نہیں جدو اک تھک گئی نا چلیا، رہ گئی مڑ نا نہیں نہیں مڑ گل انسان ہے جیدو آدھا پورا فن چلایا کل تک جنابانے ایک مردی تیرے ہتھی قابو نہیں پاؤتا ان دا، دا فن گل ہوئے ہوئے ہوئے سونے مہاجا بادشاہ بشر ہےک تھک کے آ بیٹھیا بشر بادشاہ انسان ہے ہی نہیں انہ مالا کل کری میں ہی فرشتا انسان نہیں کیا ہے کوئی ہے میری گل سمجھ آئی ہے یہ اور ما هاذا بشارا ان هاذا الا ملك الكريم میں کچھ گفتگو کر چکا رمضان شیخ کے اور ادھر ادھر دیگر مقامات تے مگر میں چل دے موجودا تسلسل برقرار رکھن دی کہتا تھوڑا تھوڑا اشارہ دے کے دے کے چلنا توجہ ہے ذرا سبحان اللہ اللہ اللہ رب العالمین جل مجده ال کریم فرماتا ہے جدوں بیبییاں نے ویکھیا شری گئی آخ ہرگے زرگے ماہداں رب دراں ماہا دا پاشارا اے بشر ہے ہی نہیں انہا داں ایے کوئی عزت آ فرشتہ ہے اور سجنا सजना انہیں حضرت یوسف علی سلا تو سنا کیوں آخ فرشتہ اس پاس آخیا جی جنہیں پورا ڈل لایا ری نے گرام لکھا ہے کم از کم چاری بیویاں اس زائد دا بھی آیا ہے بیویاں انیا ہلکے چلایا پھر میرے یوسف نے اکھ پٹ کے نہیں دیکھا اگے گلا کرا گا یا سناواں گا حیران ہو جاو گے ایو بزرگا نہیں فرمایا مردہ نو سورت یوسف دی دلاوت کرنی ہے تاکہ پتہ لگے نہیں ہونی چاہیے تسلی نال ہوا باشارا آخیا نہیں انسان نہیں یہ گل کی حالانکہ جاندیا نے پشر انسان فرشتہ نہیں کیوں آخیا اس جدو کردار ویخ آئے اخلاق ویخے نے االیاں نے رال کے ٹیل لایا کیڑا جال ہے جڑا نہیں سٹیا کیڑا فراڈ ہے جڑا نہیں کیتا وہ فران کر جاؤ بڑیا بڑیا دکلی گاہ کے رکھ نے چھ دیاں نے جو قرآن مجید فرمایا وا خوشان ڈاڑا کمزور حضرت یوسف اللہ تعالی دے پیغمبر تو رب دبی کی عظمت عزت تو اسمت تو پاک دام نی تارت سدکے جائیے وہ سجنوں ادھر دیکھو بیبیاں جنو رایا انہ بڑا کہ مان سراد کسی لفظ ہونے کئی بولیں بولنے مناسب نہیں ہوتے اصا ارادے نال اگر مرد وال مائل کرنا چاہیے اکھ دشارے مردوں پاگل کر سکیاں پر جدو مرد نہ ٹاکرا ہوا مرد آخری نے اوسان آخر نے ان کا آخر حیران ہو گئی لایا مر سی وہ جن اٹھ اٹھا کے نہ ویکیا اپنی عفت نو اپنی عصمت نو اپنی پاک نو اپنی حیا نابوچ رکھیا ہے دروی پہارت کا پہاڑ بنیا ہے جدو یہ ماجرا بیبیا نے ویخیا پے ماہارا اے مڑ کوئی انسان نہیں انہالا الا ملکن کن اے کوئی فرشتہ ہی ہوئے عزت والا فرشتہ ہی ہوئے گا جیڑا عصمت دے اسمت نگاہ رکھن والا ہے ایڈی طہارت والا ہے ایڈی پاکی والا ہے کوئی سونے رب نے قرآن مجید اندر اس ساق نتار کے تیو زندگی اصول دسے نخرے چاند آخر اصول ہے اصول ہے اصول ہے منہ سمال اپنا تیرا منہ توڑ دے قابل میرا جسول ہے میرا جسول ہے لے جا اپنے بےکار اصول اصول تو اے جی مولا کے پورا چڈے نے اور سجنا یہ ایک بھی نکلنا ہے تفصیلی میں اپنے مقام تھے بیان کر چکیا وا پر مدینے میں پچھلی بار دس گیا حضرت یوسف آپ سرکار بڑے سونے نے پر خلق سے اولیاء لیا شیر اسول خلق شیر او لیا لال کے پڑھ لو برکت ہو جائے گی خلق سے اولیاء لیا او لیا شیر اسول ہلکے سبر سو سیا سبر سیا سجنا اتروے میں پچھلی بار گل جتھ لیا سی یہ گل سی سا اما شسی صدیقہ سلام اللہ لے علیہا آپ پوچھیا گیا ہے حضرت جنہیں بیویاں تکیا سی اگلوں او کٹیاں سن مدینے دے تاجدار دا حسن ویخ کے کسے نے اونگل نہیں کٹیاں حالانکہ حسن تب آپ دے دا دادا ہے بی, بی پاک، ماں پاک نے جس خبر اسلام نو ویخ کے اگلا کٹیا سن مدینے بجائے دل چڑیا چلا دینا س اتحا نقطہ وہ ہے کہ یوسف علیہ ضلع تم ماری انگل کیوں سلام اگلے کیوں مدینے یا گردن گردن کی گل دیکھ بنتی ہے دل سے چلے گی بندہ مرد ہے گردن تھے مردن پتا ہے چوریاں جی چلائی جان تردنات چلائی جانا دل چلان جگہ ہی نہیں کیوںکہ دل تک اپنے بندہ پہلے نہ ہندوستان نہ پاکستان صداقہ ورستان توجہ نہیں فرمائی لے ذرا دا اکنال بولونا سبحان اللہ سونے سوال پیدا ہندائے گلنا ذرا تسلی نال سنے آجے بے خاص نتیجے تک پہنچنا ہے سونے ہو ایتر بے کھو مدینہ دے تاجدار دیواری دل کو دل کیوں تفصیلی نکتہ میں اشارہ دینا ہوں کائنات دے اندر ہر خوبی ہر خوبی دا مرکز مدینے دا تاجدار ہے بزرگ فرما نے سمجھدار لوگ گل کرتے دوسرے نبی, نبی, نبی, نبی, نبی, نبی. انج سمجھو جی تالاب ہوندے نے کمال دا دالاب نے مد میرا مدینے دا تاجدار کائنات دا چشمہ ہے کائنات دا چشمہ ہے چشمے تالاب درمیان فرق ہے جسمائے. پانی نکلدا نکلتا چشما تو ہے تالاب بھرے جب جاندے جر چشمے دے محتاج ہوندے نے چشمہ تالاب دا محتاج نہیں ہوتا دوسرے نبی یہ جو سمجھو وجی میں طلاب نے میرا نبی چشمائے اور خوبی ہر کمال چتے بھی نظر آوے خلق سے اولیاء سیر و سل سب سے آلہ موقع دے مطابق ایک ہوشکا دیہا پچھلی رات آ کھلو کے تنہائی اندر اپنے مولا مناجات کرتے منازعات اس ویلے جد اٹھے کر سن کر کے ادھر دھو رہے ادھر ہاتھو رہے شیر جاری ہوتا سی محمد ایک دریا توجہ نہیں فرمائی نظر بولو نا سبحان اللہ, دا دا اللہ محمد اے اے اے دریا دریا کرمایا دریا خصوصی اہمیت دا حامل ہے دو عالم ان کی نہر سونے کئی مولوی نیک گن سمجھ نہیں آتی وہ آخری نے سادے وغیرہ فرمایا گری کے بہارے ارف تو یہ جان فرمایا کہنا مرکز مدینے کا تاجدار یہ نقطہ ہی سمجھ آئے گا جنو مولا دی مارفت ہو مارفت ہونی ہے سونے کوئی گل سمجھ نہیں لگی ربارفت ہوتا نیمتا تقسیم کار مدینے دا تاجدار ہے توحید رب دی سمجھ آدھی ہے شان مدینے دا تاجدار کی گی اللہ حضرت نے لی فار فرما میں امریک کل دے تابے ہے رب نے یار بنایا ہے اپنا حبیب بنایا ہے وہ محبوبہ تنڈ نہیں آ نہ سونیا ہر شہ کے خزانے میرا بنیادی یار بھی جھوڑی چھوڑے سونے بولو نہ سبحان اللہ ان دسنا یہ در ویخ یوسف علیہ سلا تو اسلام دیواری اگلا کیوں, کیوں؟ متی نے د تاجدار دیاری دل, دل, دل کی سونے ہاں؟ میرا متینے دتا ہر ہر کمال ہر خوبی دا مرکز ہے جنو چیز جا لبنا ہے وہ دروی جس نے بھی دیکھو وہی شوچ جیڑی بھی ہے دربار دربارے تو گئی ہے پہلا رب یار دی جولی بچ پہ پھر اگے تقسیم کرتا ہے مرکز کون بنے کون بنے دا تاجدار جبھے بھی کمال ہے وہ مڈ نہیں شاخ موڈ ٹو مدینے کا تاجدار جبھے بھی کمال نظر آوے وہ مڈ نہیں شاخ اگر حضرت یوسف علیہ سلاد و اسلام کے اندر حسن ہے اگر حضرت موسا کلی ورگا کوئی جدے پیدا کو تقدیر بدل والا آؤ جسم پاسے تھوڑی بری گل نیندر نہ ٹپائی بند شوق رکھے جی گل سمجھنا بھی جاندی می اے جڑا وجود ہے انسان تارو م جی پرانے کالیاں فلانے جن نے آدھی جان فلاں تو پائی ہوئی اج کل ایویں آدھے نے جان دان سارا دل دیتے ہوئے خیر سونے انگل شاخان نے پی بی, بی پاک نے گل کی قلم توڑ چھڈیا بی پاک فرماندیا نے حضرت یوسف دیواری اگلان تھا مدینے تاجدار دیواری دل تاسطے کہ حضرت یوسف علیہ سلام تو سلام حسن شاخ نے مٹھ نہیں, شاکھ نے موڑھ نہیں. دی جسم دی شاخ دل نہیں اگلے نے مرکز مٹ مدینہ دا تاج دارے وجود دا مرکز دلے کی دالا جوڑے فرمایا حسن دی شاخ ویخ دیا جسم دی شاخ وڈ دے اگر حسن دا مرکز ویخ دیا جسم دا مرکز وڈ دے دیا گالو تو ہی پتہ نہیں نکل گئی حبیب صاحب کی خیال توجہ ہے جرد ازا بولو نا سبحان اللہ گل سمجھ آئی کہ کوئی نا, نا, نا سبحان اللہ جی ٹھیک ہے میں پوچھ رہی آئیے کہ نہیں آئی آئیے نا نال یاد جاری نال تے ہو آئی نہ شاخ شاخ لفظ کر ل میں جفان جاری کر سونے مقام تکیا شہرا دیکھ چلنا وا جدو بیبیاں نے اونگلا کٹیاں ہر پاسے خونی خون, خون مکھی جا رہا اس وقت رابطے بیبی زلخا نے گل کی دی. نخرین ویخ نے موڑ بھی آدھا وجود بچا کے رکھا تھی کل تک مینو تانے ماردیا سو سو اج ویخوڈا حال کیا بنیاد کے جا یہ درویش اگلی اخیرے بی بی دی میں کو اک چکا ہو ڈٹوے اسمت دہاڑ ہلیا نہیں آدی تھا تو یہ اللہ دا قران سانو دعوت پیدا کر تو وی اپنے کردار اچ عظمت پیدا کر ہاں تیرے بارے معاشرے وچ ای نہ ہوئے اے کتے دے بندے ہر وانگو ہر ویکت نو خیال ہے تے صرف اپنی بزرگ لوگ فرماندے نے کہ گل کرنا بزرگ لوگ فرماندے نے, راب نے ایتھے دماغ رکھے ہیں ایتھے دل رکھے تھے دماغ سوچ دل فیصلہ کرد اکھا سا نے ادھر جگہ ٹھیک ہے نا گل میریشن اکا ساؤن والی گل ویسے آ گئی دماغ سوچ د دل دل دل دل فیصلہ کرتا ہے خیش رب نے تھلے رکھی یوتی نے نظام ہی پٹھا کر دہشت سب نال اج دنیا پہلے خیش پوری کر دی مڑ سوچتی بھی ہے کہ ہلاک بنا د نے اپنے گندے ماحول بنا دے مزا لے جے کوئی جبان آدی کرنی آ گیا تو بندہ روک سمجھا کے تو بندے گیا ایک بار تم اپنے پٹھے کتوت کر کے کھلوڑے نے بعد چ لکھے جی سمجھ آئی میری گلے مدی نے دا دار بس گل سوچ لیا بھی آ کر پیل ہے سوچ لیا ایک کرز ہے ایک کرز ہے اتارنا ہائے ساری گل بند رکھے نا بندہ تمیز شوش شوش chata... مگر بندہ سوچتا ہے اکل متیاں اکل متیادہ دنایا بند دن رہ گئے میں دن کا بھی ایک بار وہ نقطہ کڑھنا توجہ ہے ذرا زوکو سبحجنا او آخ کمال بھی آخا ہے پہاڑ پاسے نہیں میں خاص کرنا جوانوں بڑی تسلی نال والا نہیں گیا رہی والا آخری گل یہ ہے اگر نے میری نا منی لاس جانا جیل چھکاو گی پر تتا ہے ربر کہ ڈرن والے آدھے آخری فیصلہ سہولت نہ دھمکیاں گزارنی پہ کوئی پرواہ نہیں حضرت یوسف یہ جدو سن کے ساتھ پتہ کی لفظ بولو لفظ جدوںنی جیبی نے جینی تھمکی دینی تھمکی سن کے او جی ویکھی ہوئے بند برداشت کر مگر لیں پرانے جیت یاد آندے اور جان چھٹی تو مڑ دوبارہ فسنا ہے یار اللہ نبی ہے کیا سلام سوچ تین پتا ہے کی بنے گا حضرت یوسف علیہ سلاطو سلام آپ نے فرمایا اگر تین اس گل تا ہے مر سن رب اسپو امی نی رئی ربا ميں تيرى بارگاہ ہاتھ مار درنا وا ميں نبى ہاں نبى ديا دعواں ريں مولا مير جيل چيج دي پر جد بلانى ميں ربي سي پالن والے اے ميرے پالن والے نو بلا دیاں نے میم جیل جانا قبول دی گل من کے سلت ہے تو رب شرح کی پاس تاری کر دنیا لکھ زلیل آخ بندہ زلیل نہیں ہوتا ہے محمد بڑی پاری بات جس گل کا میں مڑ مڑ وعدہ کر رہا, رہا بڑی باری ایک گل بی بیاں نے او او کیا آخیا جناب میں حضرت یوسف علیہ سلاتو سلام نے یہ نہیں آخیا بیبیوں میں جیل چکنا پر یہ کام نہیں کر سکتا یہ نہیں آخر غور کرخاطم نہیں ہوئے تو انہوں پتا ہے کہ جدر محبت دا کچھ تعلق ہو جاوے اوہ تو دی ترشی بھی مٹھی لگ دی آپ نے سوچیا اگر میں یہ نوال مخاطب ہو کے مخاطب ہو کے باہویں ایک گال کیتی کہ میں جیل جا, جا سکنا وہاں پر تو آڈی گال من نہیں نہیں سمجھ بیٹھنا کچھ تا راہ بنیا نا پہلے تا اکا گالی نہیں سکیا کر دا کیتی تے سون اپنے آپ مٹا پی جا سی پر تتا ہے شیتان کے دھوکھے چاہے رب دبی ہو جس گل وا چاہتا سر پہنچو کہ نہیں پہنچو اسے گل چ لتاف جناب جلخا نے ایک دینا کم یہ آپ مخاطب ہو کے بی بیبی جو کچھ تر ہو سکتا کر رہو میں پر ویکھو آپ مخاطب سی جب گل کر خواہش رب اے میں کرا انج ایک کرتا اشارہ پہ دینا کئی شوق ہوتا نا نہیں میرا تو مقصد کرنا ہے تو ٹوپی والا کروانا ہے میں میری گل پتہ نہیں سمجھو یا نہیں سمجھے سارے سامنے کرنی مجبوری مگر تمج آئی ہے کہ نہیں آئی میں آ گیا نو ایک خفیہ تبلیغ کا شوق چڑھتا ہے کہ ابھی ایک مخصوص طریقے تبلیغ کر دیا گی نہ تبدی بھی بھی بی بی بی بی کر اے انہاں نو کرن دی سوچنا یہ نبیا کا راہ نہیں ہے تو بچ کے اپنی فتح بچا کے نکل جانا اے دارا. نے ایک قرآن مجید دیا یاد رکھو او گہر یہاں گلن جندی وچھو زندگی گزارت دے اصول انسانان انسان بناندے جے بندہ ان آراماتیں چالپوے قسم خدا دی کر کے آنا رشکے رشکے ملا ایک بار ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اے ہون میں گال پوری کرنے تو پھر اپا ایک گال لے پاسے مرنا ہے توجہ ہے رضا و سبحان اللہ سونے ہو سنو آپ نے دعا کیلائی نہیں نہ جی تقریر ہو رہی ہوا نیند آ جا سکون سکون محسوس ہوتا ہے نا تعوی پتا سامنے لگی ہوئی آؤں ہاں بتا کوٹوتا بھی نیند نہیں آتی بتا تھا نیندر نہیں آتی ساری عزاب دیا تھا راہمت راہمت کو نہ بچا ہے بچا باہر نیدر نہیں آئے گی ماں نیدر آ جائے گی تو اٹھا میں سو لگے نا خیر ایک بار دھ پی لے سو جا میں ہے اٹھایا قرآن ودیش واسطے ایک بار پی پھر سو جایا سمجھ نہیں لگی نہیں ذرا بولو پتہ ہے نا خالص بالکل بابا چشتی کو ٹھنڈا سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ذرا بولو نہ صرف اس گل چ نکت مولا بچا دی لکھے اللہ نوی گل پکڑ دا آخ نہیں سی آ رولا نہیں بڑے پکے بند ساڑے بارے متبینا کرو بڑے پکے بند نہ ہی پیدا نہیں ہوتا رحمت نہ ہوئی برائی میں مائل ہو گیا میں شاہلہ وچوں ہوواں گا میں دو جمعے دی مسلسل نا او آخری بار بار ایک گل کرنی ایک گال کرنی ایک گل کرنی ایک گل کرنی ہے ہن پہ او میں ہوں اس پہنچ پیا ہوں کیویں کہ جینو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ دی رب نے پاکی بھارت دا ذکر کرنا سی رب نے قوت فیصلہ بھی علم بھی دیتا ہے علم بھی دیتا ہے, بھی دیتا ہے اگے جو رب نے واقعہ بیان فرمایا دسے جدو علم ہے فر فتاری دے، دے، دے، دے، دے دے کرنا اے نہیں ہوں بلکہ کردار میں اے علم دا نتیجہ اے علم دا اثر ہے اے علم دا فیض ہے یہ علم دا نبوت دا فیضان ہے کہ پاکی تہار تیز نہیں آ نفے کی پرواہ نقصان تو آخو گے تیو گلچارو گل اشارہ ویک آپ کی اگر گا کی ہو جا گا چاہے میں سی سی کی آخلا غلام شبیر واقعہ پاکی دا چلایا ہے نا اے کیا ہے رب نے علم دا فیض نتیجہ بیان کیا نتیجہ بیان کیا جو ہی واقعہ ختم ہوگیا آپ جیل جا رہے ہیں؟ جو ہی گال ختم ہوندی ہے آخری لفظ کیا آخری لفظ نے مولا جی میں یہ کام کیا اگر کام نہیں اگر میں عورتوں و متوجہ بھی ہو گیا میں تے جاہلا جاہل ہو جا میں <تصفح> وچوں۔ میں جاہلا بچو ہو جاماں گا میرا اوہ کڑیا نکتہ اپنی جواں تے ثابت ہو یا کہا کہ پاکی علم دا اثر جتے اے نہیں آئی طہارت اے دے کردار دی حفاظت جتے اے نہیں آئی سراسر جہالت ہے اکدلی جیڑی اے ہونے جیڑی میں پیش کی تھی جے اگر میں عورتا والمائل ہوں میں موراہیل جی پڑھائی <oso hockey> ہی ہوا پہ چلن پوری محنت <هذا> زور نال مائل کیتا جاوے او زمانے دے دے بڑے جاہل <oso intéressant> نا، نا زور نال ہُوا تسا اٹھ کے میرے کو دیکھ سکتے ہو کیا کھڑا خرا اصو الا اگر میں عورتا وال مائل ہو گیا وَأَكُنْ مَنْ هُو جَوْا گَا مِنَ الْجَاهِلِينَ راب نے دسیا ہے کہ میرے نگاہ دے اندر جی تُسا علم پوچھو تے کیا ہے میری نگاہ دے اندر علم پوچھو تے اے ہے جی جی رایوسف دا کردار سی بھی اوپے فرمان جائے نہیں میں اگر ایک منجھار اگر مائل ہو گیا میں گا ہے کہ ہور اللہ علم دو تین آیتیں پڑھا گزی بگفتگو واقع نہیں چلانا مگر میں دو تین تلاوت کرنا تاکہ قرآن مزید جناب آئے روک بولو سبحان ماروف آئے تھے پورن وا بیچ پے آتے آپ نمایا نہ دعوت نظارا دینا دعوت نظارا لوگ مائل کرنے واسطے بی ہر آنا فرمایا تبر تبر جاگ ہو چار وہ تو محمد کا غلام ہو کے یورپ کی وراثت بیٹھا ہے وہ یورپ نے علم دا نتیجہ سرو بدکاری ہے پاک دے لما نتیجہ وہ کردار ہے جس کردار تے زمانے دے فرشتے رشک کرنے والے نانا میں جنابرن ہوا بھی سنا نا ذرا جا بولو نا سبحان سونے سورب دمدام یار کچھ رہے اسلام دے دبدامی یار جنا پڑھائیا جنا بی چھپی باہر آئے نمایا ہو جی کرے ممی اگے نکلنا ہے ممی اگے نکلنا ہے مویں چ سامنے آنا ہے کوئی اپنا کردار دکھانا ہے فرمایا زبانے دی جاہل ہے رب سونے کے نگا دیت والی بیوی ہے اور ٹھر کے بولو نا سبحان اللہ ایک سورت نور دا نورانی بیان ہے رب سونا جد تعریف کرتا ہے بی بیویا کی تعریف کرتا ہے بی تعریف ہے اگر سکول پڑھا کم از کم ان بولن کا چج تیا تے کن انگلچا تے کھے دماغ فیرنے نے جگ دیا خبر پر مولا کا قرآن سنے آجے ایک قسم خدا دی اگر راب دیس مضمون ہوتے توجہ کرو گے کوئی دوکھا نہیں کوئی فراڈ نہیں بھائی جائے صاحب ہاتھ چ قرآن ہے تو آنے سامنے کھول کے آیت پڑ کیا وا رب سونا رب سونا یہ درویر پیار پاک دامن اللہ جنہوں جگ کا پتا نہیں ہے جہن برائی کا پتا نہیں ہے المومنات رب نے مومنات رو بعد آئے پہلا رکھا ہے کیونکہ بی بیمان لوائی نو دنیا پلا خرا وہی وہ جہاں تو مت دیا بھی لانت ہے اگلے جہان سے بھی لانت ہے کتے یورپ والیا دیا پڑھائیاں نے تین میرے کدا ان قرآن جنا بیبیا تعریف کرنا بیبیا دی, بی بیا دی عظمت بیان کرتا ہے ہوے مسلمان والے آ کپڑے خریدنے والے پہلے پتا ہے میرے تو پتا ہی نہیں یہ سارا پتا ہے ہاں جی بل دن کی واری آئے تو یہ سارا پتا ہے فرماندائے و جناتے تحمد لگے کوئی زبان کھولے رب غزب چا کے فرماندائے و دنیا دے بھی تیرے تے لعنت ہوئے آلے جہاندہ در بھی تیرے تے لعنت ہوئے کیس بی, بی دے بارے فرمایا ہے فرمایا جنہوں چاک دی خبر نہیں اپنے مولا دی خبر ہوگی لفظ تبجو تے تے فرماؤ سن گافلات وہ بیویاں جہاں جان پرائی دا پتہ ہی نہیں کنجر سوئی جو, غیر تو باج جو بے رتوں سوے بھاب را بینو اشن جو کرے ہیا پودا ان پے زبان ہوئے اللہ. اللہ. توجو نا مولا دے قرآن سڈے واسطے <تصفح> کو خبر جگار پتا ہوا چلو مرن تو بعد شہر مر گیا گھر سے سمال لوگ <سؤال> سجنہ پر رب نے دسیا وہ جیڑی بی تو غافل بنے کہ رب نے چار دیواری نہیں بنایا نہیں بنایا, بنایا دنیا نہیں دی بنایا ربھی خیر رکھنا ہے بندہ کوئی زبان کھولے رب خیر چاہے فرما ہے چاہ دنیا جہان بھی تیرے تے لانت بی بی دا وارس میرا مولا بی جا تو بولو اس بی دا وارس کون بن رہا ہے علم دیار دس رہے سے حیائی شورف دل کا معیار ہوئے پڑھنا وا اس دل دی تختی آجے اس سورت النجم شریف چ پڑھ لگا او سورت شریف نظمی راہ مدیار ادھر ویکو کلاج بیان تری میری توجو دہان تے اگر کرائیے بابے چیشتی خواجہ شفیلے دل دماغ دنیا دیا خواہشات اینا گل بات چکی کہ مولوی پڑھ بھی لوگ نہیں چاہیے سمجھنے لگے وہ میں مشہور گل مشہور گل ایک جو شکاری سی ہونے ان جویا کپڑے پا جال وایا کولا آ کے بہ گیا تسبی پھیری جا رہے ہرشا چڑھ بیٹھے ہیں ادھر اتنے ہرشا چڑ بیٹھے ہاں ادھر ہرشا چڑھ بیٹھے ہیں ادھر منکایا ہرشا چڑھ بیٹھے ہیں ایک شکار مو ماریا اسلے تو جال سی کابو چی چڑی آئیے ٹھیک ہے کرنا ہی کرنا خدا دے بندے ہاتھ بن کے آخنی ہے ہاتھ تری بڑے گل پہ کرنا جی گلنگ ہو شکار ضرور گالے میرے لباس نہیں پسایا تین اندر دے لال تو میرے لباس چوکھا نہیں کھاتا میں تین دھوکا نہیں دتا تیرا دل پہ آخر سی تیرے دل پہ آخر سی ہوسان چر قابو نہ دشمنی اسلام کو دشمنی یہ کالویا نو یورپ بیس برباد نہیں کیا لالچ نے برباد کیا تینچ نے برباد کیتا ہے جدو یورپ دیا منسوانیاں رنگ برنگیاں سیاں ویک رہا ہے مگر تیرے کودر ٹھلیا نہیں ہو اللہ اقبال وی ایسے موقع بولے غیور فیصلہ ت مند بنا بے غیرت مند غیرت کیا اے میرے پکرے غیور سلا تیرا ہے سلا دے اگری یا پیرا ہمیں چا د تو تقریر کرنا مرن مران ہو جانا ہے میں آخیا مرد آئیے لالچ مروائے مگر نا مولا دے خوران نے کچھ نہیں چھپایا ہر کھول کے سناوا آیت شریف آئے شریف سنا کے کال مکاما گزر کو حبیب نو حکم فرماندہ دنیا من ہو اللہ تعالی ہے سونیا فتو جو سونیا بے تو توجہ مدنی تاجدار ہٹاوے ادھر ویخ جگہ دونوں جہانا و رسوا ہو جائے سان نہیں نہیں ادھر نگاہ رن جی سادے تیر موڑ نے جہاز گڑیا کوٹیاں نوکری کی ولب یور دنیا ارادہ تو صرف دنیا دی زندگی کا ہی ہے کا اونا دے علم دی پہنچ صرف دنیا درویش یاد رکھ جہاد بنے گا پولی تو نہیں دبا سکتا اے سی بننگ قبر دی اگ نہیں بجا سکتے اللہ تعالیٰ دنیا ہے سونے ربا کی کرا فرما تے ایج علم ایجے نہیں چاہتے سان چاہیے جیم دال مقصد دنیا نہ ہو جملہ جی گل مکان فرض کرو اگر تبلیغ کا بھی کوئی ارادہ دے ذریعے نوکری ملے گی سبھی بان کے جا تبریک کرا گا جو تبدیل چلو ٹھیک ہے مقصد کیا ہے گلتے غور کرے جو مقصد کیا ہے تانو دسنا کہ قرآن رکھ کے اسلامیات رکھ کے کمی وی تون اور بیزتی ادھر ویکو مقصد کیا ہے مقصد نوکری اسلامیات بھی کیا ہے مقصد کیا ہے نوکری ادھر دسو یاد رکھو ایک ہے انگریزی اور ایک ہے اسلامیات کوئی بندہ انگریزی نہیں پڑھا آن. مگر اسلامیات محرِ علی و یا احلہ حضرت بریلوی بانگو کول دا کول اسلام دین جاند ہے دس انہوں نوکری لب جائے گا بولو تیسے آجو ایک بندہ دین تو اتنا ناشنا ہے کہ خاتم النبیجین دا لفظ اسدہ بولنا نہیں جاندہ سورت اخلاص انہوں پڑھنے یا کو تو انہوں ابھی نا آئے ہیں انگریزی فر فر کٹ کٹ بولنا جانا نوکری لب جائے یہ نہیں وہ تو مرکز کا بادشاہ بن جائے گا اون اگر وچ اسلام یاد بھی ہے مقصد تعلیم دا کیا ہے نوکری او یاراں او اسلامیات لو وچ رکھ کے کیڈا ذلیل کیتا گے بھی ٹھیک ہے وچ رکھ لینے مگری لوڑ دی شے نہیں اے تاں کر کے اگر نوکری مقصد دی گل کرو گے اسلامیات نال نہیں انگریجی نال اگر اسلامیات نال اینا ہی پیار اے کم از کم جویں مولویاں نو آکھیا جاندا کلی اسلامیات نہیں تانوں کچھ نہ کچھ ایم اے وی نال کرنا پینا تاں ہی اسلامیات قابل قبول کلی اسلامت نوکری نہیں بلکہ ای ای جناب تھوڑی جی بار نیند فرماؤ جو اگلے جوتے میری گل سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی میں آخ گیا گل اس گلے تبجو کرو کی ہونی مگر میں دوبارہ تبج کرا رہا ہوں کہ نوکری جی ملنی ہے تو وہ اگریزی سے ملنی ہے کھکھا اور کتا اسلام نٹیاں کیا جا رہا ہے بے لوڑ بے ضرورت شاید کہ اسلام یاد آلے تقاضہ جی نوکری چاہیے ایم, ای چاہی ایم اے چاہیے ایم اے آ بھی کدے تقاضہ کیا گیا ہے کہ تیرے کو اسلام یاد نہیں ہونی چاہیے سمجھ آئیے کہ کونی یہ دھوکھے یہ فراد مسلمان انہوں ہو رہنے پر مسلمان لمی تان کے ستے ہوئے انہیں حبیبِ خدا رب نے فرما دیتا ہے ساڑھے یار نے تے نگاہ رحمت کدر کرنی ہے جن علم دا مقصد آخرت ہوئے گا یا علم بڑے دا مقصد صرف وصرف ہے یہ دنیا نوکریاں فرمایا جاگچ جو بھی ہوئے گا پر میرے محمدی رحمتی نگاہ دیتا لیے نہیں ہوئے گا میں دو بعد اگر بیان کوشش گا کہ واپسی اے واقعہ جی مکمل کیتا جائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ